مولانا مختار امار الدین کو اگر بنیاد و مختلف و موضوع دو بی تری سیڈی پارا زمنگ دکان پرئی اشاد توہید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈیز مارکر دکان نمبر تیئیس عبدالرحمت لازان چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس او ان نئی نو بری ولا تو کم یو کت لبیلہ ہموات تشور آج کے اس پروگرام اور کل حسن عبدال میں ہونے والے دوسرے پروگرام کا اشتہار بھی ایک ہے اور عنوان بھی ایک شہادت و عظمت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور عظمت و شہادت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما ظاہر بات ہے کہ محرم کے مہینے میں کوئی دینی اور مذہبی پروگرام ہو تو اس کا عنوان اور موضوع یہی ہونا چاہیے جو یہاں کے دوستوں نے تجویز کیا البتہ میں اپنی سہولت کے लिए اس عنوان کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا امیر المومنین خلیفہ ثانی لا سانی سید نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شہادت کو انشاء اللہ کل بیان کروں گا اور نواز رسول فرزند حیدر کرار دل بندے فاطمت زہرا راکب بردوش رسول حضرت سید حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شہادت کو اس اجتماع میں بیان کروں گا اللہ مجھے اس کی توفیق دے دے آمین یہاں <superhero> <ties> علماء بھی ہیں طلبہ بھی ہیں اکثریت پڑھے لکھے طبقہ کی ہے شوہدائے اسلام میں کسی کی شہادت کو بیان کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا ایک خطیب کے لیے شہادت حسین کو بیان کرنا مشکل ہے خطیب غیر ذمہ دار ہو خطیب کو آخرت کا فکر نہ ہو خطیب کو ممبر و مہراب کے تقدس کا علم نہ ہو خطیب پر جہالت غالب ہو اس کے لیے چند مشکل نہیں اس کے منہ میں جو آئے گا وہ کہتا چلا جائے گا لیکن ایک ذمہ دار خطیب اور خوف خدا رکھنے والا مقرر اور آخرت میں اپنے اللہ کو جواب دینے والا واعض اس کے لیے واقع کربلا کو بیان کرنا اور شہادت حسین کو بیان کرنا اس طرح مشکل ہے جس طرح تلوار کی دھار پہ چلنا سمجھ آ رہی میری ایک خطیب اور وائز لچھے دار مقرر اور ذاکر جسے کچھ فکر نہ ہو خوف نہ ہو وہ اپنی تقریر کو رنگین بنانے کے لیے اور لوگوں کو غمگین بنانے کے لیے یہ بیان کرے گا کربلا کا واقعہ اس بیان کے سوا پورا ہی نہیں ہوتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی جب یہ مدینے سے چلنے لگے تو وہ بیمار تھی سارا گھرانہ نکل آیا اس بیٹی بیمار بیٹی کو وہیں چھوڑ دیا اور حضرت حسین نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا کہ میں علی اکبر کو بھیجوں گا اور تجھے لے جائے گا نام کیا ہے اس بیٹی کا سوہرا اس میں اتنی رنگینی پیدا کی جاتی ہے اس طرح داستان بیان کی جاتی ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی بیٹیاں آ جاتی ہیں اور لوگ دھاڑے مار کے موجود. وہ روزانہ دروازے پہ بیٹھ کے علی اکبر کا رستہ تکتی ہے یہ کربلا پہنچے ہوئے ہیں وہاں گر گئے ہیں پھر اس نے کسی کو خط لکھ کے دیا وہ ایلچی گیا کربلا پہنچا حضرت حسین گھوڑے پہ سوار ہو رہے تھے خط پہنچا پڑا کوہرام مچ گیا پھوپیاں رونے لگیں حضرت حسین رونے لگے یہ ایک کہانی ہر وائز اور خطیب بیان کرتا ہے اب اگر میں یہاں اس مجمع میں یہ کہوں آپ کب میری بات مانیں گے کہ دنیا کی کسی کتاب میں دنیا کا کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت حسین کی کسی بیٹی کا نام سوہرا بھی تھا میں اس لیے یہ ساری باتیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ماننی نہیں ہے میری باتیں کہ یہ کہ کیا, کیا نرالی منطق کس نے چلا دی لیکن میں جنگل میں کھڑے ہو کے بات نہیں کر رہا ہوں ریت کی دیوار پہ بھی پاؤں رکھ کے بات نہیں کر رہا ہوں وہ کینٹ میں ہوں راول پنڈی کے ضلع میں ہوں قیامت کی صبح تک کوئی بندہ حضرت حسین کی کسی بیٹی کا نام سو ثابت نہیں کر اللہ جس لڑکی کا وجود کوئی نہیں اسے کس طرح مدینے چھڑوایا اور کس طرح اس سے خط لکھوائے آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ بیان کرنے والے واحد اور مقرر یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنو اپنے بیٹے یزید کو کاندھے پہ چڑھا کے یوں مسجد نبوی کے سامنے سے گزرے تو نبی پاک نے فرمایا جنتی کے کاندھے پہ جہنمی سوار استف اللہ کیوں یہ نہیں شکر کرتے بھائی معاویہ ن تو جنتی منے شکر ہے معاویہ کو تو جنتی من سامنے سے گزرے اور نبی پاک نے یہ کہا کہ جنتی کے کاندھے پہ جہنمی سوار یہاں تاریخ دان لوگ موجود ہیں یزید نبی پاک کی زندگی میں پیدا ہی نہیں ہوا وہ نبی پاک کے انتقال کے 11 سال بعد پیدا ہوئے بائی ہجری میں جیڑا یزید حال جمیا نہیں اسارہ نے معاویہ دے موڈے تے چڑھاؤ مسجد نبوی دگو لگوایا اور حدیث بھی کھاڑ لی ان ماں تو ماری گئی مجھے ایک مرتبہ شام غریبہ سننے کا اتفاق ہوا آمنے سامنے نہیں کسی گھر میں بیٹھا تھا ٹی وی پہ شام غریبہ اور پھر وہ جس طرح بولتے ہیں کہ جب دس کی رات ہوئی اور حضرت حسین کٹ گئے تو چھ سال کی سکینہ اپنے خیمے سے باہر نکلی بابا بابا بابا کہتی ہوئی چلانے لگی کہتی ہے بابا میں تو ہمیشہ تیرے سینے پہ سویا کرتی تھی آج مجھے نیند کیسے آئے گی سچی گال ہے میں نے بھی رونا آگئے اس نے سکینہ کی جو حالت بیان کی نا خطیب نے تو بہت کہتی ہے بابا میں تو تیرے سینے پہ سویا کرتی تھی بابا آج توں کہاں گیا میں کس کے سینے پہ سوؤں گی ایک کٹے ہوئے تھر سے آواز آئی سکینہ ادھر آؤ سکینہ گئی سینے سے لپٹی حسین نے چمٹا لیا پیچھے سے پھوپی زینب کو پتا چلا تو وہ بھی گئی اور انہوں نے دیکھا کہ بھتیجی جو ہے یہ حضرت حسین کے سینے سے چمٹی ہوئی اب کوئی اشارہ نہیں کرنا جب جی میری تمیز خراب ہو گئی تب یہ ککھ بھی نہیں ہو <laughs> چھ سال کی سکینہ ہے خیمے سے باہر نکلی ہے بابے کے سینے سے چمٹی ہوئی ہے بابا شہید ہو گیا ہے بھائی شہید ہو گئے اور چھ سال کی سکینہ بڑی مشکل میں ہے وا کے لوگوں بندے آلوی دوسرے چیلنج کرنے لگا ہے کربلا کے واقعہ میں سکینہ جو حضرت حسین کی بیٹی تھی اس کی عمر چھ سال نہیں تھی چوبیس سال تھی شادی شدہ تھی اپنے چچا کی بہو تھی جاؤ کتابیں دیکھو کوئی دنیا کا آدمی سکینہ کی عمر چھ سال ثابت کر دے جو مرضی سلا دے کیسے کیسے افسانے گھڑے گئے کبھی گھوڑے کو رلایا گیا وہ آ کے خیمے میں رونے لگ گیا اور زینب نے پوچھا سوار کو کہاں چھوڑ کے آئے ہو تو وہ رو رو کے بتاتا ہے کہ وہ اس طرح گرے اور اس طرح کٹ گئے کربلا کے واقعہ کی تاریخ کی تمام کتابیں اٹھا لو مدینے سے لے کے کربلا تک اور کربلا میں حضرت حسین گھوڑے پہ سوار ہی نہیں تھے اونٹنی پہ سوار تھے یہ گھوڑا کی تو رو لگ گیا سا. تو ظاہر بات ہے کہ ایک ذمہ دار جو خطیب ہے اور جسے آخرت کا فکر ہے اور ممبر اور کے تقدس کا اسے علم ہے وہ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا کربلا کے واقعہ میں اور شہادت حسین کے واقعہ میں اسے واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے اور شہادت حسین کا تذکرہ کرتے ہوئے خدا گواہ ہے تول تول کے بولنا پڑتا ہے اور پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا آسان موضوع نہیں ہے یہ بڑا مشکل موضوع ہے کم از کم میں اپنے لیے اس موضوع کو انتہائی مشکل سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف شخصیت ہے سید نا حسین کی رضی اللہ تعالی جو ایک اسلام کی ممتاز شخصیت ہے نواز رسول بھی ہیں حضرت علی کے فرزندے ارجمند بھی ہیں حضرت فاطمہ کے دل بند بھی ہیں راک کے بردوشے رسول بھی ہیں نبی پاک نے ان کے کان میں آزان دی ان کا نام رکھا اور ان کو خود گھٹی لگائی نبی پاک نے انہیں گھٹی لگائی اور سیرت و حدیث کی بعض کتابوں میں آیا کہ حسین کو اپنی گود میں اٹھا کے نبی پاک کہتے ہیں استافا کا یا بنیا میرے پیارے بیٹے اپنا منہ کھولو سیدنا حسین منہ کھولتے ہیں نبی پاک ان کے منہ میں اپنی لواب مبارک ڈال دیتے ہیں آمد آمد یہ معمولی لعاب ہے جو میرے نبی نے حضرت حسین کے منہ میں ڈالی نہیں اولاگاؤ یہ وہ لعاب ہے کبھی حضرت علی کی آنکھ پہ لگے تو پھر ساری زندگی نہ دکھے اور جو ابو بکر کی ایری پہ لگے تو سانپ کا زہر ختم ہو جائے اور کبھی میرا پیارا پیغمبر یہ لو کڑوے کنویں میں ڈالے تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو جائے میرے نبی نے اپنی وہ لعاب کس کے منہ میں ڈالی حضرت حسین کے منہ میں ڈالی اور بعض روایات میں آیا کہ امام المبیا اپنے پیارے نواسے کو اپنی گود میں اٹھا کے ان کی زبان کو اپنے منہ میں لے کے اس طرح چوسا کرتے تھے جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھڑی چوسا کرتے یہ پیار ہے ہر نانے کو نواسے سے پیار ہوتا ہے پھر نانا محمد جیسا ہو نواسا حسین جیسا ہو آہ! ہر نانے کو اپنے نواسے سے پیار ہوتا ہے پھر تو یہ تو نواسا بھی بڑا عظیم نواسا ہے اسے کاندوں پہ سوار کیا یہ اگر رونے لگا تو فاطمہ کو غصے میں آ کے کہتے ہیں اسے چپ کراؤ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے واقعہ کربلا کو اور شہادت حسین کو اور اس پورے واقعہ کو بیان کرنا تلوار کی دھار پہ چلنے کے برابر ہے اس لیے کہ اس میں ایک شخصیت ہے حسین کی ایک طرف کون ہے حسین ہے جو بڑے اعلی بھی ہیں بڑے افضل بھی ہیں بڑے اونچے بھی ہیں دوسری طرف ہے یزید ذرا میرے ساتھ چلیے گا کوئی ایسی بات نہیں کرنے لگا ہوں جس سے آپ پریشان ہو جائیں دوسری طرف کون ہے یزید اگرچہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یزید حضرت حسین کے قدموں کی مٹی کے برابر بھی نہیں بولو خاک کے پا بھی نہیں یزید حضرت سیدنا نہ حسین کے خاک پا بھی نہیں اور بندیالوی کہتا ہے یہ ساری دھرتی اور چودہ طبقہ یزید جیسے لوگوں سے بھر جائیں حضرت حسین کی عظمتوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا <تصفح> وہ بہت اعلی ہیں حضرت حسین کیا ہے ذرا میری طرف توجہ رکھیے گا میں یہاں ایک بات کہنے لگا ہوں انشاءاللہ بات تو بالکل عام سی ہوگی لیکن آپ کے لیے وہ لہجہ نیا ہوگا کہ بھائی یہ کیسی بات اس نے کی ساری دھرتی یزید جیسے لوگوں سے بھر جائے تو حضرت حسین کی عظمتوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ وہ نواسے رسول ہے نہیں اس لیے کہ وہ راکب بردوش رسول ہے نہیں اس لیے کہ اس کی زبان کو میرے نبی نے چوسا نہیں اس لیے کہ اس کے منہ میں اپنی لو ڈالی نہیں اس لیے کہ اسے گھٹی لگائی نہیں اس لیے کہ میرے نبی نے اس کا نام لیا نہیں وہ لوگو نہیں لوگو یہ ساری دھرتی جزیز جیسے لوگوں سے بھر جائے حسین کی عظمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ حسین میرے نبی کا صحابی ہے حضرت حسین کی عظمت یہ ہے ورنہ تو ابو لابھ نبی پاک کا کیا لگتا ہے کچھ فائدہ ہوا نہ سب نے کچھ فائدہ دیا سکا چچا ہے کچھ فائدہ نہیں ہوا ابو طالب کو کچھ فائدہ نہیں ہوا نبی پاک کے رشتے دار جو کفر کی حالت میں مرے رشتے داری اور خون کا رشتہ کوئی فائدہ نہ دے سکا ہاں ہاں یہ اوپر سے عظمتیں ہیں اضافی پھر یہ عظمتیں ہیں اضافی کہ وہ نواز رسول ہے پھر یہ عظمت ہے اضافی کہ وہ حیدر کرار کا بیٹا ہے پھر یہ عظمت ہے اضافی کہ اس کے لیے نبی پاک نے کئی فضائل کی باتیں ذکر کی ہیں لیکن اصل عظمت حضرت حسین کی یہ ہے کہ وہ میرے نبی کا اور سے بولو وہ میرے نبی کا صحابی ہے اور صحابیت کا جو مقام ہے نا میں نے یزید کی بات کی صحابیت کا جو مقام ہے نا صحابہ کے بعد آنے والے تابعین تبا تابعین پھر ائمہ مجتہدین پھر مفسرین پھر محدثین پھر شب زندہ دار پھر تحجد گزار پھر علماء اطکیا اصیا فکاہا شہداء یہ صحابہ کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں نا جن میں تابعین ہیں تابیوں میں کون ہے ابن سیرین ہے تابیوں میں کون ہیں مجاہد ہیں تابیوں میں کون ہیں اتا ہے تابیوں میں کون ہے اکرمہ ہے پھر نیچے آ جائیے تبا تابعین ہیں ان میں امام مالک ہیں <سؤال> ان میں امام ابو حنیفہ ہیں ان میں امام شافی ہیں ان میں امام مالک ہیں ان میں امام ابو یوسف ہے ان میں امام محمد ہے ان میں امام ظفر ہے ان میں امام بخاری ہیں <سؤال> مسلم ہے ترنزی ہیں ابن ماجا ہیں نسائی ہیں ابو داود ہے محدسین میں ابن حجر ہے ابن منیر ہے مفسرین میں ابن جریر ہے ابن کثیر ہے صاحب کشاف ہے علامہ آلوسی ہیں پھر نیچے چلے آئیے اور یا اللہ کی ایک جماعت ہے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں با یزید بستانی ہیں معین الدین کشتی ہیں بہاد الحکم الطانی ہیں علی حجویری ہے اللہ پھر اور نیچے آئیے علماء ان میں عطکیا ان میں ان میں سلحا ان میں یہ سارے دیوبندی یہ سارے بریلوی یہ سارے اہل حدیث تابعین سے لے کے آج پیدا ہونے والا جو بچہ ہے یہ سارے لوگ ایک دوسرے کے اوپر نیچے کھڑے ہوتے چلے جائیں حسین کے قدموں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے आ, یہ سارے مل کے بھی حضرت حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ حضرت حسین کیا ہے ہیں یہ صحابیت والا مرتبہ اتنا اونچا ہے اور اتنا آلہ ہے امام ابو حنیفہ آئیں گے اللہ پوچھے گا کیا لائے لاؤ فکا امام بخاری تم کیا لائے ہو وہ بخاری پیش کر دیں گے مسلم تم کیا لائے ہو وہ مسلم پیش کریں گے شیخ ابد القادر گیلانی تم کیا لائے ہو وہ ولایت پیش کریں گے علماء اپنے علم کو وفاد اپنے حفظ کو قرا اپنی قیادت کو شہداء اپنی شہادت کو فکہ اپنی فکر کو مفسرین اپنی تفسیر کو محدثین اپنی شروحات کو پیش کریں گے اور جب اللہ پوچھے گا حسین تم کیا لائے ہو تو حسین کہے گا میں تیرے نبی کے چہرے کی زیارت لے کے آیا ہوں یہ کسی کو نصیب باد والوں کو نہیں ہو سکتی یہ جو صحابیت والا مرتبہ ہے نا یہ اتنا اونچا ہے کہ پچھلی ساری امت مل کر بھی ایک صحابی کے گردے راہ کو پہنچو میں ساتھ ساتھ بات کہتا چلا جاؤں گا ضائع نہیں کروں گا وقت اور جو اپنا موضوع ہے اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا لیکن دوسری طرف بھی تھوڑا سا جاؤں گا عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا امیر معاویہ کا مقام آلہ ہے یا عمر ابن عبد العزیز کا عبداللہ ابن مبارک کو جانتے ہو یہ کتنا اونچا آدمی ہے یہ اتنا اونچا اور امانت دار آدمی ہے گھوڑے پہ سوار جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہے گھوڑا باہر چھوڑ دیا باہر نکلے تو دیکھا کہ گھوڑا قریبی چراگاہ میں چلا گیا ہے اور چر رہا ہے انہوں نے گھوڑا وہی چھوڑا پیدل چل پڑے جس گھوڑے کے پیٹ میں بغیر پوچھے کا گھاس چلا گیا ہے عبداللہ ابن مبارک اس کی پیٹ پہ سواری نہیں کری امانت <تصفح> میں اتنا آلہ ہے دیانت میں اتنا آلہ ہے پوچھنے والا پوچھتے ہیں امر ابن عبد العزیز آلہ ہے یا امیر معاویہ آلہ ان میں سے دونوں میں آلہ کون ہے تو وہ فرماتی ہیں الغبار الزی داخلہ فی ان سے فر سے معاویہ اللہ اکبر اللہ اکبر معاویہ کے قدموں کے نیچے سے نکلنے والی دھول معاویا کے پاؤں سے نکلنے والی و غبار الغبار اللہ داخل فی انفی فرس سے معاون جس گھوڑے پہ سوار ہو کے اللہ کے رستے میں جہاد کیا کرتا تھا اور گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے مٹی نکل کے گھوڑے کے ناک میں جم جاتی تھی لاکھوں عمر ابنی عبد العزیز اس مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر اس کی وجہ کیا ہے شہباش اس کی وجہ یہ ہے کہ معاویہ کیا ہے صحابی ہے مند ہو گے کون نہیں مندے مانتے ہو پھر تنقید کیوں کرتے ہو اگر معاویہ کو صحابی مانتے ہو تو اس کی غلطیاں کیوں گنواتے ہو اگر معاویہ کو صحابی مانتے ہو تو اس پہ تنقید کیوں کرتے ہو اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا اگر معاویہ صحابی رسول ہے اور مانتے ہو کہ وہ صحابی ہے تو اصحابی کن نجو میں میرے سارے صحابہ کس کی مانند ہیں بھیا یہ مکتدئی تم احتئی تم جس کے پیچھے بھی چلو گے تمہیں سیدھا جنت میں ملے گی واہ میرے پیغمبر نے کیسی خوبصورت تشبیر کس کی مانند ہے کیوں جی ستارے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں سارے ہی بڑے ہوتے ہیں سارے ہی روشن ہوتے ہیں کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی بہت روشن کوئی کم روشن کوئی اس سے کم روشن ان ستاروں میں حضرت واشی بھی ہیں قاتل حمزہ بعد میں صحابی بنے ان ستاروں میں بلال بھی ہیں ان ستاروں میں فتح مکہ کے بعد ہونے والے مومن بھی ہیں ان ستاروں میں حنین کے بعد کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں ان ستاروں میں حیدر کرار بھی ہیں حسنین کری مین بھی ہیں عثمان بھی ہیں عمر بھی ہیں اور ان ستاروں میں صدیق اکبر بھی ہے کوئی بڑا ستارہ کوئی چھوٹا ستارہ کوئی اس سے چھوٹا ستارہ کسی کی روشنی زیادہ کسی کی روشنی تھوڑی لیکن ہے ستارہ یہ اپنا لکھا تب کا موجود ہے اس طرح نہ ہو کہ میں بات کر کے آگے بڑھ جاؤں اور آپ کو پیچھے سوچ آئے کہ کیا کہہ گیا ہے کیا کہہ گیا ہے تو میں امید کروں گا کہ اہل ادب لوگ ہیں اج بھی ایک جملہ بولنے ہوں امید ہے میرے جملے کو آپ سمجھ جائیں گے اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر ستارہ ہے پھر کیا اگر وہ صحابی ہیں تو پھر کیا ہے ستارہ ہے وا کے لوگوں بندیالوی کہتا ہے اگر آسمان کا تارا کبھی کالی بدلوں کے اندر آ بھی جائے تم جو کہتے ہو یہ کیا اور وہ کیا میں کہتا ہوں اگر آسمان کا تارا کالی بدلوں کے اندر آ بھی جائیں مٹی کے تیل سے جلنے والے دیے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ستاروں کا منہ چڑھاتا رہے تم تنقید کرنے والے بتاؤ تم مٹی کے دیے ہو تمہاری اتنی حیثیت ہے کہ تم مٹی کے چراغ ہو پھر تم تنقید کرتے ہو معاویہ پر نہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے کتنی خوبصورت بات لکھی بزرگوں کی باتیں کتنی خوبصورت بعض اوقات ہوتی ہیں حضرت مفتی اعظم نے فرمایا صحابی پر تنقید کرنے والے کو بھی صحابی ہونا چاہیے پھر تنقید کرے صحابی پر حضرت علی تنقید کرے معاویہ پر ڈل سجدی ہے حضرت عثمان تنقید کرے حضرت علی پر ڈل سجدی ہے عائشہ تنقید کرے علی پر بات سجتی ہے صحابی پر تنقید کرنے کے لیے بندے کو خود صحابی ہونا چاہیے اور اگر وہ صحابی نہیں ہے مٹی کے تیل سے جلنے والا دیا بھی نہیں ہے اسے ستاروں کو منہ نہیں چڑھانا چاہیے یہ کیا اور وہ کیا اور یہ کیا اور وہ کی پھر آگے سے ہمارے سامنے کتابیں پیش کر دیتے ہو ابن جریر نے لکھا ہے جی ہمارا کیا قصور ہے جی ابن کثیر نے لکھا ہے جی ہمارا کیا قصور ہے جی فلاں نے لکھا ہے جی ہمارا کیا قصور ہے جی فلاں تاریخ لکھتی ہے فلاں تاریخ لکھتی ہے فلاں تاریخ لکھتی ہے فلاں, لکھتی ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے فلاں بزرگ نے لکھا ہے معاویہ کے متعلق یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے میری بات ذرا غور سے سنیے گا ان شاء کو فائدہ دے میری بات علما کو بھی طلبا کو بھی لوگوں کو بھی بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو صحابہ کو پہچاننے کے لیے صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا شہد کی مکھی بننا ہے صحابہ کے معاملے میں کون سی مکھی بننا ہے گندی مکھی بیٹھتی ہے گوہ پہ گندی مکھی بیٹھتی ہے گندگی پہ گندی مکھی بیٹھتی ہے لجازت پہ گندی مکھی بیٹھتی ہے غلازت پہ شہد کی مکھی بیٹھتی ہے پھولوں پہ پھلوں پہ سبزے پہ باغات میں خشبوں میں صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کے صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا شہد کی مکھی بن کے صحابہ کو قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے قرآن کیا کہتا آب ہے آب میں کیا جانوں ابن جریر کیا کہتا ہے نہیں مانتا میں ابن جریر کو نہیں مانتا میں البدایہ من نیہایا کو نہیں مانتا میں تاریخ کو جو تاریخ صاحبہ پہ تنقید کرے میں اس تاریخ کو نہیں مانتا لگاؤ مجھ پہ کیا ختوا لگاتے ہو لگاؤ کوئی مفتی مجھ پہ فتوا لگائے میں ابن جریب کی تاریخ کو نہیں مانتا میں الوداع بندہ کو نہیں مانتا میں ابن اسیر کو نہیں مانتا لگاؤ مجھ پہ فتوا اور اگر کوئی, کہے, اگر کوئی بندہ کہے اگر کوئی بندہ کہے اگر کوئی بندہ کہے میں قرآن کی آیت کو نہیں مانتا تو کیا ہو جائے گا شاہ کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا تو ہم نے صحابہ کو دیکھنا ہے کس ورکوں میں قرآن کے ورکوں میں صحابہ کو دیکھنا ہے صحابہ کے متعلق قرآن کہتا ہے الا کا حمل مفل الاد الاقول الا حلائے مو من حقہ الا ہزب اللہ حقا کا ہزب اللہ, اللہ میرا سونا پیغمبر اے یار تیرے نے تی فوج میری ہے اے یار تیرے نے تے فوج میری ہے صحابہ کو تاریخ کے ورکوں میں نہیں دیکھنا صحابہ کو قرآن کے صفوں میں دیکھنا قرآن کیا کہتا ہے ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ صحابہ نے یوں کیا وہ کیا یہ کیا وہ کیا یہ عمل وہ عمل یہ فعل وہ کام اناجو کوئی بندہ اپنے عمل کی وجہ سے صحابی بنتا ہے بولو کوئی بندہ اپنے عمل کی وجہ سے صحابی بنتا ہے محنت کر کے صحابی بنتا ہے نہیں کسی نے اگر علم کی وجہ سے صحابی بننا ہوتا امام مالک صحابی ہوتا امام ابو حنیفہ صحابی ہوتا امام شافی صحابی ہوتا امام بخاری صحابی ہوتا اگر ولایت کی بنا پہ صحابی بننا ہوتا شیخ عبد القادر گیلانی صحابی ہوتا تفسیر کی وجہ سے صحابی بننا ہوتا تو جناب علامہ ابن کثیر صحابی ہوتا صحابی عمل کی وجہ سے نہیں بنتا یہ وہ بھی منصب ہے ابو حنیفہ کو امام مالک کو شیخ ابد القادر کو امام بخاری کو اللہ نے میرے نبی کی زندگی میں پیدا نہیں کیا بلال کو میرے نبی کی زندگی میں پیدا کر دیا اللہ! وہ کیا بن گیا عمل کی وجہ سے صحابی بنتا ہے نہیں تو جب صحابی عمل کی وجہ سے بنتا ہی نہیں ان کے امال سے بحث کیوں نہیں میری بات سمجھ ہے یا تو کہو وہ عمل کی وجہ سے صحابی بنتا ہے پھر ان کے امال پہ بحث کرو جب صحابی عمل کی وجہ سے بنتا ہی نہیں ان کے امال پہ بحث نہیں ہو سکتی صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا صحابہ کو نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے اے یار کس دے نے جی یہ یار کس کے ہیں یہ دوست کس کے ہیں یہ سنگی کس کے ہیں صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا انہوں نے نمازیں کتنی پڑھیں جہاد کتنا کیا سجدے کتنے کیے خرچ کتنا کیا شہادتیں کتنی پائی اللہ کی راہ میں کتنا نکلے اس ترازو پہ نہیں تولنا اس ترازو پہ تولنا ہے اے یار کس دینے نسبت کے ترازو پہ جب صحابہ کو تولیں گے تو پھر ان کے اعمال پہ تنقید نہیں ہو سکتی پھر واپس پلٹی کیا کہہ رہا تھا ایک طرف حسین ہے کربلا کا واقعہ جب بیان کیا جائے اور شہادت حسین کا ذکر کیا جائے تو ایک طرف کون ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے اور دوسری طرف لے لو نا کوئی ڈال دوسری طرف کون ہے جزید ہے اگرچہ وہ حضرت حسین کے خاکے باہ بھی نہیں ہے پاؤں کے تلووں کے برابر بھی है। نہیں ہے سوری دھرتی اس جیسے لوگوں سے بھر جائے حضرت حسین کے پاؤں کے تلووں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے لیکن اس بات کو مت بھولے گا یزید کے والد امیر معاویہ بھی صحابی اس کا دادا ابو سفیان بھی صحابی اس کی دادی حضرت ہند بھی صحابیہ اس کا چچا جزید ابی سفیان وہ بھی صحابی اور اس کی پھوپھی بولو اور اس کی پھوپی ام حبیبہ صرف صحابیہ نہیں میرے نبی کی زوجائے محترما اس کی پھوپی میرے نبی کی زوجہ محترمہ اس لیے کربلا کا جب واقعہ بیان کرنا پڑے گا اور شہادت حسین کا ذکر کرنا پڑے گا تو پھوک پھوک کے قدم رکھنا پڑے گا سوچ سوچ کے بولنا پڑے گا تلوار کی دھار پہ اس خطیب کو چلنا ہوگا کہ کوئی ایسا جملہ اور کوئی ایسی بات خطیب کے منہ سے نہ نکلے جس سے صحابہ کی پوزیشن خراب ہو جائے یا کوئی ایسا جملہ اور کلام خطیب کے منہ سے نہ نکلے کی وجہ سے خود حضرت حسین کی پوزیشن یہاں صحابہ کا دامن بھی بچا کے رکھنا ہے اور سیدنا حسین کا دامن بھی بچا کے رکھنا ہے دونوں کے دامن کو اجلا رکھنا ہے صحابہ کا دامن بھی اجلا اور سیدنا حسین کا دامن بھی اجلا پاکیزہ صحابہ کا دامن بھی صاف اور حضرت حسین کا دامن بھی کوئی ایسی بات نہیں کہنی کوئی ایسا جملہ استعمال نہیں کرنا کوئی ایسا شیر نہیں کوئی ایسا شیر اور نظم نہیں پڑھنی جس سے صحابہ کی پوزیشن کیا ہوتی ہو بولو بولو اس واقعہ میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا جس جملے سے صحابہ کی پوزیشن کیا ہوتی ہو خراب ہوتی ہو کوئی ایسی بات نہیں کہنی جس بات سے خود سیدنا حسین کی پوزیشن کیا ہوتی ہو, ہوتی ہو. کوئی ایسی بات نہیں میں نے پہلے کہا نا کہ میں جب نئی بات کروں گا تو آپ کہیں گے جی اے تو سر نوی گل کر چڈی جی آج تک تو آس یہی سن دے ہیں جی تو وہ آپ کے ذہن میں ایک جمود ہے ظاہر گل ہے بھائی میں ایک مار لاوا گا تو رگڑنا پیگ رگڑا لگے گا تو زنگ جڑا ہو اتر گیا سارے اخباروں نے لکھا دس محرم کے ایڈیشن میں لکھا ٹی وی بولا ریڈیو والے بولے دیوبندی والے بولے بریلوی والے بولے سارے علما اپنی اپنی تقریروں میں بولتے رہے اخباروں والے لکھتے رہے ٹی وی والے پکارتے رہے ایک شیر عام طور پر لکھا گیا جس کا آخری مصرا تھا ہکا کے بنا لا ہست پڑھتے رہتے نہیں پڑھے پڑھے کے بنائے بول دو حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین کیا لکھا گیا یہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کی روبائی ہے اور خواجہ صاحب نے یہ روبائی فرمائی ہے بڑا بزرگ ہے ہندوستان کا بہت اعلی آدمی ہے حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ ان کا یہ فرمان ہے ان کا یہ فرمان نہیں ہے ان کا دیوان بازار میں ملتا ہے ان کے شیروں کی کتاب بازار میں ملتی ہے لائیے دیوان اجمیری دنیا کے کسی بندے میں طاقت ہے ان کے دیوان میں یہ شیر نکال کے دکھائے سبوت پیش کرے اس کا کہ یہ ان کے شیر یہ مئین الدین کاشانی کے شیر ہیں جو لکھنؤ کا شین تھا نام کیا تھا اس کا مویندین الدین کاشانی اس نے یہ شعر کہے اور سنیوں میں مقبول بنانے کے لیے نام ملتا جلتا تھا تو یہ ذمے لگا دیے کس کے الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کی ان کی کسی کتاب میں نہیں ہے تو نگو پتا گت کون فارسی تو سجاندے نہیں بھائی حقہ کے بنائے لا الا ہست حسین کا میں اے تو پتہ ہی کون پھر آپ پڑھ رہے ہیں ہکا کے لا الہ کوال قوالی کر رہا تھا تو اس نے قوال نے ایک مصرا اٹھایا فارسی کا ایک مشرا تھا دریا بہباب اندر دریا بہباب اندر حباب کہتے ہیں بلبلے کو یہ جو پانی کے اوپر بلبلا آ جاتا دریا بہباب اندر اس کا مینج یہ تھا کہ پورا دریا جو ہے نا یہ بلبلے کے اندر ہے جس طرح ہم کہتے ہیں اے سمندر کو کوزے میں بڑی بات کو سمیٹ دینا تو جملہ تو بڑا تھا دریا بہو اندر ایک آدمی کو حال چڑھ گیا کبال تو گا رہا تھا سننے والوں میں کسی کو ہار چڑھ گیا وہ لگا سر مارنے اور ناچنے اور کودنے ساتھ کوئی شریف آدمی بیٹھا تھا سمجھدار اس نے کہا یار مصرت تے دا آلہ نہیں بھائی دریا بہو با بندر تین کہڑی گال سے ہار چڑھے ہوا بھائی تر مار اس نے کہا واہ جی واہ مصرا آلہ نہیں اس نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے اس نے کہا یہ کہہ رہا ہے دریا میں بہا بندر دریا میں دریا میں بہا وہ کہتا تھا دریا بہ با اندر اور یہ سمجھتا تھا دریا میں بہا بندر اس شریف آدمی نے کہا پاگل اگر بندر دریا میں بہ بھی جائے ہال چڑھنے کی مطلب اگر بندر دریا میں بہ بھی جائے تو ہال چڑھنے کا کیا مطلب کہا واہ صاحب جب بندر دریا میں بہ رہا ہوگا تو کتنا مزہ آ رہا ہے دریا میں بہ بھی جائے تو ہاتھ جڑنے کا کیا مت نے کہا واہ صاحب جب بندر دریا میں بہ رہا ہوگا تو کتنا مزہ آ رہا ہے <تصفح> فارسی آپ جانتے نہیں یہ شیر ہے فارسی کا اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں اس کے بعد ہاتھ جوڑ کے آپ سے پوچھ لوں گا کہ یہ صحیح ہے ترجمہ پہلے کر دوں ہکا پکی بات ہکا <تصفح> پکی بات بنا بنیاد لا الہ دین کلمہ اسلام پکی بات ہے کہ کلمے کی بنیاد جو ہے یہ حضرت حسین نے رکھی یہ اس کا میں نے جا کسی عالم سے پوچھ لیجیے کسی دو سے پوچھ لیجیے کسی علدیذ سے پوچھ لیجیے کسی فارسی کے استاد سے پوچھ لیجیے پھر بندیال بھی غلط میں نہ کر کے کیا یقینی بات ہے کہ کلمے کی جو بنیاد ہے دین کی جو بنیاد ہے اسلام کی جو بنیاد ہے یہ رکھنے والے کون ہیں حضرت حسین ہے اب میرا سوال یہ ہے کربلا کا واقعہ ہوا اکسٹھ میں اکسٹھ ہجری میں نبی پاک کے مدینے آنے کے اکسٹھ سال بعد تیرہ سال آپ مکے میں رہے اکسٹھ اور تیرہ کمزور ہو حساب <تصفح> ایک اکثر <سطح> اور تیرہ کربلا <تصفح> سے پہلے نبوت ملنے تک کتنے سال تھے چوہتر سال میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھو بندیالوی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے یہ چوہتر سال اسلام بے بنیادر ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی کسی نے اس کی بنیاد نہیں رکھی سن اکسٹھ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ علو نے اس کی بنیاد رکھی ہے اور میرے دوست عقیدت اور ہوتی ہے عقیدہ اور ہوتا ہے عقیدت مجھے بھی ہے حضرت حسین سے عقیدت مجھے بھی ہے حضرت حسین سے حضرت حسین کے پاؤں کی یوتیاں میرے سر کا تاج ان کے پاؤں کی مٹی میری آنکھوں کا سرما میرا ایمان بندھا ہوا ہے حضرت حسین کی یوتیوں کے تسمے کے ساتھ عقیدت مجھے بھی ہے لیکن یہ بات حقیقت کے خلاف ہے بندیالوی کہتا ہے اسلام کی اور دین کی بنیاد جو ہے وہ خود نبی پاک نے رکھی تھی اپنے جسم کو نو کروا کے کوہ پہ توحید کا اعلان کر کے کس نے بنیاد رکھی بولو یہ میری گل پسند نہیں ہے بالکل نہ بولو اگر آپ کو حساب میں سے نہیں مانتا نہ بولے اگر مانتے ہو کہ دین کی بنیاد اور اسلام کی بنیاد کس نے رکھی تھی <تصفح> سب سے پہلے دین اور اسلام کی بنیاد رکھنے والے نبی پاک ہیں آئیے میرے ساتھ چلیے گا یہ بوٹا لگایا میرے نبی نے بوٹا لگایا میرے نبی نے پھر خون کا پانی دیا میرے نبی نے اور پھر پہلا پانی کا کترا دیا سمیہ نے جسے مکے کے چوراہے پہ دو ٹکڑے کر دیا پھر خون بہا زنیرا کا پھر ابو فقیہ کا پھر حبشے کے بلال کا پھر بدر کے شہیدوں کا پھر اہت کے شہیدوں کا پھر خندک کے شہیدوں کا پھر حنین کے شہیدوں کا پھر خیبر کے شہیدوں کا پھر حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جھوٹے مدعان نبوت کے خلاف لڑنے والوں کا ان سب نے پانی دیا یہ کہنا کہ اسلام کی بنیاد سن اکسٹھ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رکھی تھی اور لوگوں اس کے در پردہ تبرہ ہے صحابہ پر کہ صحابہ نے کچھ نہیں کیا تمہارا کیا خیال ہے دین کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں جس کو سب سے پہلے پانی دینے والے کون ہیں اس کو سب سے پہلے پانی دینے والے کون ہیں صاحب, صاحب تو جب یہ شیر پڑھیں گے تو صحابہ کی پوزیشن کیا ہو جائے گی خراب, خراب تو واقعہ اگر بلا بیان کیا جائے تو کوئی ایسا جملہ نہ کہا جائے جس سے صحابہ کی پوزیشن کیا ہوتی ہو خراب ہوتی ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے ایسے جملے استعمال کیے جائیں جس سے صحابہ کی پوزیشن خراب ہو <متصفح> اگلی بات تھوڑی سی مشکل ہے میں میری جو سی ڈی ہے اس میں آپ بڑی وضاح سے سنیں گے اس میں میں چونکہ اپنے ممبر پہ تھا اپنے ممبر پہ تھا اور مجھے سننے والوں کا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں مجھے پتا تھا یہ میرے اپنے ہو تو اپنے اگر بات غلط کہوں باہر جا کے دیوار پہ مار دیجیے کہ بلیال بھی غلط کہہ کے چلا گیا بات دل کو لگے تو پھر خدا کے لیے سونے سے پہلے سوچیے گا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں شاعری جو ہوتی ہے نا یہ کچھ نہیں ہوتی کہنے والے کہہ دیتے ہیں بڑی سادہ اور رنگین ہے داستان حرم ابتداء ہے اس کی اسماعیل انتہا ہے حسین واہ یہ کیسی ہے جی ابتداء اس کی اسماعیل ہیں اور انتہا کیا ہے لوگوں کا واہ جی واہ بڑا زبردست شرکا ہے جی ابتداء اسماعیل ہے جی استاستان کی اور انتہا اس استاستان کی کون ہے حسین واہ کینٹ کے لوگوں بندیال پوچھنا چاہتے ہیں حضرت حسین کے جو قاتل تھے ان کو کیا کہو گے ظالم بولو जारे بولو زور سے بولو حضرت حسین کے قاتل کون تھے اور حسین کے قاتلوں پر انگنت بار لانت زور سے کہو حضرت حسین کے قاتلوں پر کیا ہو لانت ہو جنہوں نے حضرت حسین کو بےدردی سے شہید کیا جنہوں نے اس قاتلے کو لوٹا جنہوں نے ان کے بچوں کو تڑپایا اور جنہوں نے کربلا کا مار کا گرم کیا جو حسین کے قاتل ہیں وہ ظالم ہیں اور حسین کے قاتلوں پر قیامت کی صبح تک لانت پر سے اسی طرح ہے حسین کے گلے پر جو تلوار رکھنے والے ہیں وہ کون ہیں حضور سے بولو حضرت اسماعیل کے گلے پہ جو چھری رکھنے والا ہے وہ کون ہے بولتے کیوں نہیں ہو کہڑی شہ ملتی ہے آپس ابتدا اس کی اسماعیل ہے انتہا ہے حسین کیڑی گل مل رہی ہے شیر و شیروشای کرتے ہو اس کو مارنے والے ظالم ہیں ان کو شہید کرنے والے لانتی ہیں اور ان کے گلے پہ چھری رکھنے والا خلیل اللہ ہے کیڑی گل ملی رہی آپسے شیر و شاعری کیا ہوتی ہے قرآن کہتا ہے بس شعرا یت تب کی پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگ اور شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں جو کہتے ہیں مبارکا کرتے ہیں مبارکہ کہتا ہے میرا محبوب چند نارے بامے ہو گئے توے دے پچھلے پاس آ کہتا ہے میرے محبوب چاند نارے شاعروں کا کیا ہوتا ہے شاعر تو یوں ہی خیالی وادیوں میں گھومتے رہتے ہیں اردو کے کسی شاعر نے کہا تھا ایک دن رویا میں ہجرے یار میں دوست کے فراق میں جدائی میں میں رویا کہتا ہے ایک دن رویا میں ہجرے یار میں نو سمندر دو سو نالے آٹھ ندیاں بہ گئی چل بھائی شاعروں کا کیا ہے شہر کیا ہوتے ہیں شہر تو مبادلہ کرتے ہیں مذہب کی بنیاد شہر و شاعری پہ ہوتی ہے فلا نے یوں لکھا اور فلا نے یوں لکھا سب لوگوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سفر کا سبب مکے سے نکلے کوفے جا رہے ہیں کربلا میں شہید ہو گئے اس سفر کا سبب اور اس سارے واقعے کی بنیاد یہ ہے اسلام مٹ رہا تھا دین بدل گیا تھا حدود اللہ ختم ہو گئی تھی حکمران ہو گئے تھے عدالتوں میں شریعت کو بدل دیا گیا تھا نانے کا دین مٹ رہا تھا قرآن مٹ رہا تھا اور حسین دین کو بچانے کے لیے یہی سنتے رہتے ہو بولو سنتے رہتے ہو نا یہی سنتے رہتے ہو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کیوں پہلے مر گیا سی اسلام کو بچانے کے لیے دین کو بچانے کے لیے شریعت کو بچانے کے لیے حدود اللہ کو قائم رکھنے کے لیے نکلے یہی سنتے ہو بولو یہی سنتے رہتے ہو مجھے اب ایک سوال کا جواب دے دو سینے پہ ہاتھ رکھ کے جواب دینا ہے جس کے دل میں صحابہ کی عظمت ہے وہ سینے پہ ہاتھ رکھ لے جب یہ واقعہ ہوا ایک ہجری میں کتنے صحابہ زندہ تھے سارے تین سو کتنے صحابہ زندہ تھے کتنے صحابہ زندہ تھے معمولی ان میں کون ہے نبی پاک کا چچا حضرت عباس کے بیٹے اللہ ایک کون ہے خلیفہ فاروق کے بیٹے عبد اللہ دو کون ہے؟ حضرت زبیر کے بیٹے عبد کون ہے حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر کے بیٹے عبد کون ہے حضرت جابر کے بیٹے عبداللہ اللہ اللہ یہ سارے کیا ہو گئے عبد اللہ سارے ملے گئے حضرت عباد کا بیٹا عبداللہ اللہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ حضرت جابر کے بیٹے زندہ تھے کہ کوئی نہ نو مان ابن بشیر زندہ ابو سعید خدری زندہ ابو واقد لیسی زندہ بندیالوی کہتا ہے دین بدل گیا ہوتا شریت مٹ گئی ہوتی حسین اکیلا نہ نکلتا میرے نبی کے یار بھی نکلتے اس سے صحابہ کی پوزیشن کیا ہوتی ہے کہ وہ نکلے بولو بولو ذرا وہ نکلے یہ نہیں نکلے یہ چپ ساد کے بیگ انہیں کفر نال مفاہمت کر لی اے ڈر گئے صحابہ کی پوزیشن کیا ہوتی ہے خراب آپ کہیں اگر دین بدل رہا ہوتا دین مٹ رہا ہوتا حدود اللہ پامار ہو رہی ہوتی میرے نبی کے باقی یار بھی باہر نکلتے یا نہ نکلتے <سؤال> اپنے دل سے فیصلہ کروا لیں <سؤال> <سؤال> <سؤال> وہ کوئی مداہن تھے حضرت فاروق اعظم ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں کون آدھی دنیا کے فرما روا روب کتنا کیسرو کسرا کے سامنے نام لیا جائے اس کا پاخانہ خطا ہو جائے جن آج اسامہ کا نام لاؤ یا ملا عمر کا نام لیا جائے کھڑے <تصفح> صاحبہ کا مجمع مسجد نبوی اچانک کہتے ہیں اگر میں کوئی ایسی بات کہوں کوئی ایسا جملہ کہوں جو تم نے میرے نبی سے نہ سنا ہو میں ان کے خلاف بات کروں منگو گے صحابہ سے پوچھو ایک دفعہ صحابہ حیران ہو گئے فاروق اعظم کیا کہنا چاہتے ہیں امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں نبی افاق کے خلاف جملہ ابھی صحابہ سوچ رہے ہیں پچھلی صفوں سے غریب صحابی کھڑا ہوا کپڑوں پہ ٹانکیاں تلوار رکھنے کے لیے لوہے کی نیام کوئی نہیں کھجور کے تنوں میں تلوار کو لپیٹا ہوئے ہیں تلوار باہر نکالی اس کی دھار پہ انگلی رکھی اور کہا امیر المومی یہ تلوار کبھی بدر کے میدان میں کافروں پہ چمکی تھی اور کبھی یہد میں اس نے جوہر دکھائے تھے اور کبھی ہونل میں یہ کافروں کے سر پہ چمکتی رہی تھی اگر تم نے میرے نبی کے خلاف کوئی بات کی میں اس تلوار سے تیری گردن بھی قلم کر کے رکھ دوں گا صحابہ کوئی کفر سے مفامت کرتے تھے اگر حالات یہی ہوتے جو تم کہتے ہو تو بندیالوی کا سوال یہ ہے عبداللہ ابن عباس نکلتے یا نہ نکلتے عبداللہ ابن عمر نکلتے یا نہ نکلتے نکلتے نکلے الٹا یہ تاریخ کا تا پتا جی تو بولو الٹا حضرت حسین کو نہیں روکا عبد اللہ عباس نے نہیں روکا عبد ابن عمر نے نہیں روکا عبد اللہ جعفر نے نہیں روکا حضرت عباس نے کہا حسین بیٹا یہ میں سمجھ د کہ تم من جائے گا میں تیرے سر دے وال پڑ کے روک لینا میں تیری داڑی کو ہاتھ لگا کے روک لیتا میں تیری سواری کے آگے لیٹ کے روک لیتا لیکن حسین تو مندہ نہیں پیار میں تیری داڑھی کو اسی طرح خون میں رنگین ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں جس طرح مدینے میں عثمان کی داڑھی رنگین ہو کوفی بے وفا ہیں انہوں نے تیرے والد سے وفا نہیں کی انہوں نے تیرے بھائی حسن سے وفا نہیں کی یہ غدار ہیں حسین تجھ کو ان سے وفا کی ہے امید جو جانتے نہیں وفا کیا ان سے وفا کی امید رکھے نہ تھے ایک ایک صحابی نے روکا انہیں تو ساتھ دینا چاہیے تھا انہیں تو ساتھ دینا چاہیے تھا باہر نکلنا چاہیے تھا سارے چپ ساتھ کے بیگ ہے اتنے تو جامے لیل بنا دیا چھوریاں ہی باہر نکل آئی ہیں ڈندے پھاڑ لینے انہوں تو پاسے چوڑیاں بھیجیے نے ساڈے براہ پال اور چوڑیوں سے بہ جاؤ اندر اب ہم خود رکھتے گی انشاءاللہ اللہ اب اللہ کی مدد بھی اترے گی انشاءاللہ جب نوبت مہین یا رسید کے قوم کی بیٹیاں اور شریف بیٹیاں شریف زادیاں ڈنڈے پکڑ لیں جب حدود اللہ کو پامال کیا جائے اور کہا جائے ہم روشن خیال ہیں یہ انتہا پسند ہیں ہم معتدل ہیں یہ بنیاد پرست پتا نہیں کہ نئے نئے نام کڈے خدا کی قسم ہے راٹی پتہ نہیں سوچتے رہتے بڑے بڑے عجیب عجیب نام ہے روشن خیال اعتدال پسند انتہا پسند بنیاد پرست یہ مولوی تو انتہا پسند ہوئے کبھی کبھی بات کی جائے واضح نہ کی جائے تھوڑی سی چھپا کے کی, کی جائے تو مقرر تو چھپا کے کرتا ہے لوگ لوگوں کو سمجھ آتی ہے بھائی یہ اے, کہاں سے بول رہا ہے تو پھر بڑا لطف آتا ہے جب چہرے بندہ پڑتا ہے نا بھائی انہوں نے سمجھ انتہا پسندی ایک بات ذہن میں آ گئی صحابہ کی سناؤں آپ کو اللہ. بابا بابا بدر کے میدان میں تو کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آیا مجھے خیال آیا باپ ہے خون ہے بابا میں نے تلوار روک لی آپ کو نہیں مارا بابا نے کہا شکر کر تیری تلوار کے تھلے نہیں آیا جو تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تیری کدل قلم کر دیتا اس دن تو میرا بیٹا نہیں تھا ابو بکر کے بیٹے وہ تھے جو محمد کے جھنڈے کے نیچے کھڑے تھے اگر ابو بکر آج یہ بات کہتا کہ بیٹا میں تیری گردن قلم کر دیتا کیا فتوا لگتا جی یہ کیا ہو گیا ہے ایک آپ یہ کہ ایڈا بندہ انتہا تے ٹوٹ جائے جی ایٹی انتہا ایٹا تین درد ایک اور بیان کروں واقعہ کیا سمجھیے گا در بیٹی سات سال بعد والد گھر آوے دھین ملنے واسطے دیا تو بستر بچھانیاں ہو بچیویا لپیٹ دمجھ نہ میں مکے دا چودھری ہاں معمولی بستر اے چودھری دے لائق نہیں کہا نہیں بابا یہ میرے نبی کا پاک بستر ہے مشرے کر پلیت ہے تو میرے نبی کے پاک بستر پہ بیٹھنے کا حقدار نہیں ہے آج کہتی تو بولو بولو اللہ کی محبت میں اللہ کے نبی کی محبت میں مومن کو ہونا ہی انتہا پسند چاہیے بس سب چھوڑ دو اللہ اور اللہ کا نبی سامنے ہو بدر کے میدان میں بدر کے میدان میں ایک کافر کو قیدی بن گیا نا کافر قیدی اس کو باندھ رہے ہیں قیدی جو تھا پیچھے ہاتھ کر کے نا ایک صحابی اس کو باندھ رہا ہے وہ جو قیدی ہے نا اس دا بڑا بھائی جو ہے نا وہ صحابی ہے وہ سامنے سے آ رہا تھا اس قیدی بھائی سمجھے آ کافر نے بھائی جان آ رہے ہیں تے میرا خیال سن بننے والے نو آخرا ہولی بنی بھائی یہ میرا گرا ہے یار خیال کرے میرا گرا ہے اس کے دل میں یہ بات کی وہ صاحبی جب قریب سے گزرے تو باندھنے والے کو کہتے ہیں ذرا کس کے بنی آج کہتا تو ذرا کس کے بنی اس دی ماں کو پیسے بڑے نہیں ذرا کس کے بنی اس دی ماں کو پیسے بڑے نہیں چنگا مواوضہ لبے گا جب چھوڑنے ہیں نا کہ دی اور فدیہ ملنے ہے نا اس دی ماں کو پیسے بڑے نہیں وہ میری بھی ماں ہے چنگا فدیہ لبے گا اس نے کہا بھائی جہاں نا میں تو کہہ رہا تھا آپ میرے بھائی ہیں تو سفارش کریں گے بھائی آہستہ باندھو صحابی کہتا ہے تو میرا بھائی نہیں باندھنے والا میرا بھائی ہے اسلام میں تو انتہا پسند ہی ہے بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا مسئلہ آئے تو بندہ کیا ہو جائے ولزینا آ منو حبن سب سے زیادہ محبت مومنوں کے دلوں میں ہے تو کس کی محبت ہے یار من کیا آسان میں ساڑھے سات بات کر دینا تھوڑی بات کر لوں اللہ اکبر اللہ اکبر اگر اگر معاملہ یہ ہوتا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو باقی صحابہ نکلتے یا نہ نکلتے بولو زور سے بولو وہ نہیں نکلے انہوں نے الٹا حضرت حسین کو منع کیا تو اس طرح صحابہ کی پوزیشن کیا ہوتی ہے خراب ہوتی ہے اور سنو حضرت حسین کی پوزیشن خراب کرتے ہو ایک جگہ ایسی آئی کوفے کے سفر میں جہاں ابن ساد کے دستے نے حضرت حسین کا رستہ روکا ہے ذیل میں پڑے تاریخ میں پڑے تاریخ میں ابن ساد کے دستے نے حضرت حسین کا رستہ روکا یہ ابن ساد کون ہے جس کو بڑی گالیاں لوگ نکالتے ہیں یہ ساد ابن ابی وکاس از اشر مبشرہ وہ جو دس صحابہ تھے جن کو نبی پاک نے جنت کی بشارہ دی تھی ان میں ایک تھے ساد ابن ابی وکاس اے اندر پتر ہے جی ابن سعد کون ہے ساد ابن ابی وکاس کا بیٹا ساد ابن ابی وکاس کون ہے نبی پاک کا مامو اسے نبی پاک کیا کہہ بلاتے ہیں مامو بدر جا کے میدان میں حضرت سعد تیر چلا رہے ہیں بڑے تیر انداز تھے نبی پاک تیر پکڑا پکا کے دے رہے ہیں پیچھے سے نبی پاک دے رہے ہیں ساتھ چلا رہے ہیں نبی پاک ایک جملہ کہتے ہیں ارم یا ساتھ فدا کا ابھی ب امی ارم یا ساتھ فدا کا ابھی ب امی چودہ طبقوں کی مائیں اور چودہ طبقوں کے باپ مجھ پہ قربان میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ساد ابن ابھی وکاس اس کا بیٹا ہے عمر لوگ عمر پڑتے رہتے ہیں اس کا بیٹا ہے عمر یہ کیا نام ہے عمر بن سات اس نے رستہ روکا حسین کیا ارادے ہیں یہ ہوں نبی پاک نے مامے کا پتر بھی ہے ابن ساتھ جڑا نبی پاک دے مامے کا پتر بھی ہے جہاں نانے کا ملویر ہو بھی لگتا حسین کہاں کے ارادے ہیں کیسے آنا ہوا؟ فرمایا خط نے میرے کول اے کو لکھے نے اے بوریاں بھر گئی نے اٹھارہ ہزار نے سٹھ بندے نے میرے نال اے مجھے مکے چ لے کے آئے فصل پک گئی ہے سارا امیر کوئی نہیں آ جاؤ نہیں آؤ گے تو قیامت کے دن تیرے نانے کے سامنے تیرا گرے باندھ پکڑے گے انہوں نے میرے بڑی محنت کی سماجیں نے خط لکھے نے اے خط میرے کول کون فلانا چودھری کون فلانا نواب کون فلانے خان صاحب کون فلانا سردار حضرت حسین کا بچ حضرت حسین حضرت علی کے ساتھ ساری زندگی رہے کہاں تھے کوفے حضرت حسین نے جوانی کہاں بتائی کوفے حضرت حضرت علی کا دار الخلافت کیا تھا کوفہ تو حضرت حسین ساری زندگی کہاں رہے تھے کوفے تے کوفے والے حضرت حسین جانتے سن وہ سارے چودھری خانہ نو بھی جانتے سن سرداروں بھی اے چودھری لکھے سردار لکھے اے میرے پیو کے وفادار سن میں نے بلایا ابن سادہ کیا حسین ساتھ آسین جودھری تنخوت لکھے نا ذرا میرے دستے چیک اے سارے میرے نال کھلوتے نہیں حضرت حسین نے ویخیا حیران ہو گیا بھئی یہ کافلی کدھر بن گئی یہ میں نے بلایا یہ ادھر کھڑے ہو گئے اور فلانے چودھری حضرت حسین نے اب آوازیں دینے لگی اور فلانا چودھری اور فلانا خان صاحب اور فلاں او فلاں او فلاں ایک فلا، فلا، فلا، تو نہیں لکھے انا کیا سن پنج تن دی سو اور سو نہیں لکھے دو طریقے ہوئے ایک طریقہ تو یہ ہوا جو فسادی اور شرارتی لوگ تھے انہوں نے خود لکھے ذمہ کس کے لگا دیے چودھریوں کے سرداروں کے ہماترا کون سمجھتا حضرت حسین کوئی ہماتر میں آ کے آنا سی نام لگا دیا چودھریوں کا یا چودھریوں نے لکھے اور اب کیا کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں اسی نہیں لکھے وا کے لوگوں اتھے حضرت حسین نو سمجھ آئی میرے نال دھوکا اور وہ صحابہ جو مجھے سمجھاتے تھے مکے میں نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ کوفی بڑے غدار ہیں انہوں دی گل یہاں پہ حضرت حسین کو کیا آ گئی کہ میرے ساتھ فریب میرے ساتھ دھوکھا ہو گیا اس سے پہلے وہ مسلم ان وکیل کو بھی کیا کر چکے تھے میرے ارچی کو مار دیا گیا خود یہ اس دستے میں کھڑے ہیں جب حضرت حسین کو سمجھ آئی تو لوگوں بندے آلوی کہتا ہے واقعہ کربلا بلا کی کوئی کتاب لائیے گا اردو میں عربی میں فارسی اے جی کاغذ پڑھائی جاندی وہی چوک لے آؤ انگلی میں رکھا گا کتاب بول لے گی انشاءاللہ اللہ یہ انہاں انگلی رکھنی ہے کہ نہیں بولنی جی بندیالوی کہتا ہے کوئی کتاب واقع کربلا کی تاریخ کی لاؤ لاؤ میرے پاس میں تمہیں انگلی رکھ کے بتاتا ہوں کہ ابن سات کے سامنے جب حضرت حسین پہ واضح ہو گیا تھا کہ مجھ سے غداری ہو گئی بے وفائی کی انہوں نے یہ غدار اور بے ایمان اور منافق لوگ ہیں حضرت حسین نے ابن سعد کے سامنے کتنی شرطیں پیش کی بولو زور سے کسی <تصفيق> کو انکار ہے تو بولے کہ نہیں جی غلط کہہ رہے ہو تین شرط کو نہیں رکھیں جس تاریخ پر ایمان رکھتے ہو سنو اس کے حوالے ابن جریر کی تاریخ العما میں ایک البدایہ ون نہایا علامہ ابن کثیر کی دو ال ابن اسیر کی تین راسل حسین ابن تیمیہ کا چار اپنے حوالے نہ دے جاؤں ایک انہوں نے بھی دے چڑیے کتاب الشافی تی کی تلخیص الشافی کتاب الشافی اٹھاؤ ہر تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ابن سعد کے سامنے حضرت حسین نے کتنی شرطیں پیش کی زور سے بولو پہلی شرط کیا تھی بس حکا کے بنا الہ الا حسین اسلام زندہ ہوتا ہے کر بلا کے بعد یہ شرطوں شرط نہیں جب پڑھتے یہ پڑھو نا ذرا ترائے بولو پہلی شرط کیا تھی وہ <سؤال> تو تیسری تھی وہ <سؤال> تو تیسری تھی دوسری اور تھی ہاں <سؤال> یہ جو آواز آئی ہے مجھے ضرور سے مالو پہلی شرط کیا تھی پہلی شرط حضرت حسین نے کیا پیش کی مجھے مجھے ہوں دین نافذ ہو گیا چند لمبے روک کے سوچنا ہے یہاں خدا کے لیے ہاتھ مان کے پوچھ رہا ہوں ہوں شریعت نافذ ہو گئی سی ہوں قرآن کا قانون لاگو ہو گیا سی ہوں اسلام بچ گیا ہن حکمران ٹھیک ہو گیا سی کہ حضرت حسین کہتے ہیں مجھے واپس جانے دو اس طرح حضرت حسین کی پوزیشن تم نے خراب کی ہے کہ حضرت حسین کہتے ہیں مجھے واپس جانے دو بندیالوی کہتا ہے آگے کفر ناج رہا ہوتا حسین کٹ جاتا واپس قتل نہ جاتا صار, بولو تم کیا کہتے ہو واپس جاتا جائے. آگے کفر ہوتا تو واپس جاتا جائے. آگے حدود اللہ پامال ہوتی تو واپس جاتا اتھے قاضی حسین آمد قابو نہیں پانا کاجی صاحب واپس نہیں کتنی دھمکیاں ہوتی ہیں مولانا عبد اللہ صاحب لال مسجد والے واپس جاتے ہیں ہو جائے کروڑا اکٹھے کرو حسین کی یوتی جتلنے لگے ہوئے ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے یہ ڈٹے ہوئے کہتے نہیں آگے سے آگے آگے سے آگے اور حضرت حسین کیا کہتے ہیں کیوں حضرت حسین کیس طرح پوزیشن کیا ہو جائے گی ہمارا موقع مانو گے تب پوزیشن بچے گی موقف کیا ہے حضرت حسین نیک نیت تھے نیک نیتی سے جا رہے تھے ایک جگہ پہ حضرت حسین کو احساس ہوا کہ میرے ساتھ دھوکا oh, ہو گیا جب احساس ہوا تو حضرت حسین اتنے نیک لے تھے کہ اپنے موقف سے کیا کر لیا رجوع کر لیا اور فرمانے لگے مجھے واپس جانے دو میں جہاں سے آیا ہوں وہی چلا جا پلٹ جاتا ورنہ واپس کیوں جا رہے ایک جملہ کہا کرتا ہوں چلو اوپر سے لے کے آئے حسین کی رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑتا ہے فاتح خیبر کا بدروہت کے غازی کا خندک کے ہیرو کا اور اس نے دودھ پیا ہے اس فاطمہ کا جسے سورج اور چاند نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا تو بہادر ہے نرڑ ہے شجان ہے بے ہیں، مجاہد ہیں یہاں ہمیں تاریخ کہتی ہے سمیہ کو دو جانوروں سے باندھ کے اس کی ٹانگیں یا ابو جہل نے آخری مرتبہ کہا سمیہ ایک ویری پھر سوچ لے میں گھوڑیاں نو مخالف سمت دوڑا کے دو ٹکڑے کر چھڈا گا سمیا نے کہا فک ز مان جو تو اس سے ہو سکتا ہے کر لے اب یہ ہاتھ کر سکتے ہیں نبی کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتے اب واپسی کی بات کرتا ہے جب رب نے جنت کے آٹھوں دروازے کھول کے سارا منظر دکھا دیا سمیہ نے موقع بدلا پیچھے ہٹی زنیرا پیچھے ہٹی ابو فقیہ پیچھے ہٹا بلال پیچھے ہٹا صدیق اکبر پیچھے ہٹا فاروق اعظم پیچھے ہٹا عثمان جنورین پیچھے ہٹے حیدر کرار پیچھے ہٹے اور سنا زکات کا انکار کرنے والے لوگ جو تھے کہ ہم زکات نہیں دیں گے ادھر مدیانِ جھوٹے اٹھ کھڑے ہوئے. ادھر نے بھی لشکر بھیجنا تھا حضرت عمر آ کے حضرت ابو کہتے ہیں بھی لڑنا ہواج کھول لے بھی کمزور ہو جا گے پہلے نال لے بھی پھر ان سے نپٹ لیں گے ہو نہ ہو کل پر دینے صرف زکات کا کیا کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں حضرت ابو بکرنے کا جبار جاہلیہ و ببار فل اسلام جاہلیت کے زمانے میں تو بڑے زبردست ہوا کرتے تھے اسلام قبول کرن تو بعد آئزی سکھ لے جب فل فل جاہل فل جاہلیہ و خوارن فل اسلام جو میرے نبی کے زمانے میں زکات کے فنڈ میں ایک رسی دیا کرتا تھا اگر وہ نہیں دے گا ابو بکر اس سے جہاد کرے گا اور بعض تاریخ کی کتابوں نے لکھا سنیے گا حیران ہو جاؤ گے صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے حضرت عمر بیٹھے ہیں ابو بکر یہ جملے کہتے ہوئے مسجد کے دروازے کی طرف بھاگے یہ کہتے ہوئے کہ کوئی آتا ہے تو آئے ابو بکر اکیلا لڑے گا میں اکیلا جاؤں گا پیچھے نہیں ہٹے کو کا محاذ ہو میرے نبی کا صحابی پیچھے ہوتا ہے آگے کفر ناچ رہا اور میرے نبی کا یار کہے مجھے واپس جانے لو ڈا ضمیر بندا امام ابو حنیفہ نے موقع بدلا جنازہ کہاں سے نکلا امام احمد بن حنبل نے موقع بدلا جنازہ کہاں سے نکلا مسئلہ کے وقت حکمران کہتا من قرآن مخلوق ہے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن اللہ کی سفت قرآن اللہ کا کلام ہے یہ ہادس نہیں ہے کدیم قدیم مخلوق تو حادث ہوتی ہیں اور یہ کلام اللہ ہے رب کی سفتیں نہیں ماننا سارے مولوی من گئے ایک ایک کے مولوی من گئے اتیا آ کے امام احمد نے سمجھان اے پیا کوڑے کھانا من جا نہیں امام احمد کے بیٹے کہتے ہیں جو کوڑے دربار میں میرے والد کو لگائے جاتے تھے اگر کبھی وہ کوڑے ہاتھی کی پیٹ پہ لگائے جاتے تو اس کا چمڑا بھی ادھر جاتا سارا دربار لگا ہوا ہے اور ایک کوڑا مارنے والا جب امام احمد ابن ہمبل کو کوڑا مارتا ہے طلبہ اور علماء ذرا میرے جملوں کی طرف تو جو کرنا ترجمہ تو میں کر دوں گا لیکن عربی کا جو مزہ ہے وہ اردو میں نہیں آئے گا جب کوڑا لگتا ہے نا تو ہر کورے کے بعد پوچھتا ہے ایک بندہ منا قرآن مخلوق ہے مانتے ہو اور امام احمد ابری حنبل کہتے ہیں منوانا چاہتے ہو کوڑے مار کے نہ منواؤ ای بے کتاب اللہ باب سنت رسول اللہ مجھ سے منوانا ہے تو میرے رب کا کلام پیش کرو میرے نبی کا فرمان پیش کرو کوڑوں سے منواتی ہو موقف نہیں بدل بولو امام احمد محمد لے کہا مجھے واپس جانے کو اور چھوڑو یار آؤ تمہیں برے صغیر کے ایک عالم کے پاس لے چلو دیوبند کا سپوت ہے سپوت بھی نہیں ہے سہرہ ہے مجھے بڑی عقیدت ہے اسے سہرہ ہے دیوبند کا شیخ العرب والعالم مولانا حسین احمد مدنی زور سے کہو زور سے کہو یا مولانا حسین احمد مدنی کیا نام ہے کیوں نام رکھا گیا ان کا حسین احمد کس کے نام پہ شاواہ شاوائی بولو ان کا نام رکھا گیا کس کے نام پر ہیلوت حسین کے نام پر انگریز کی حکومت ہے انہوں نے فتوا جاری کیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے یا اللہ ایسے عالم کہاں گئے میرے اللہ میرے اللہ کوئی پھر غلام اللہ خان پیدا کر میرے اللہ کوئی پھر مفتی محمود جنم دے میرے اللہ کہ پھر کوئی لیا مولانا محمد یوسف بن نوری جو حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے کیس چلا کراچی کے خالق دینا ہال میں پیشی ہوئی جج پوچھتے ہیں حسین احمد آپ نے یہ فتوا دی ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے فرمایا فتوا دیا ہے کیا ہوتا ہے میں <تصفح> <تصفح> تو تیری عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے خدا کی قسم دیوبند نے بھی ہیرے پال پال کے قوم کو دی قوم دو بند احسان نہیں لا سک خدا کی کسم دارالند کے احسان جو ہیں یہ قوم نہیں اتار کیسے کیسی جملے کیسے کیسی باتیں کرنے والے جسٹس کے کے سامنے سید شاہ بخاری رحمتہ اللہ پیش ہوئے اس نے ایف آئی آر پڑی تو کہ جی آپ نے کہا ہے تقریر میں کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کے وقت ہوتا شاہ جی یہ تو بڑا سخت جملہ ہے کہ میں قتل کر دیتا شاہ جی نے فرمایا جسٹس کی رانی میں نے یہ جملہ کہا ہے اگر عدالت کو شک ہے عدالت نبوت کا دعوی کر کے دیکھے شام سے پہلے گردن قلم نہ کر دوں تو عطا اللہ شاہ بخاری نہ کہنا کیسے کیسے سپوت کیسے کیسے ایسے بہادر بچے مائیں جنتی ہیں خال خال صدیوں کے بعد کوئی آتا ہے تو اللہ شاہ بخاری صدیوں کے بعد کوئی آتا ہے غلام اللہ خان شیخ القران جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے فرمایا میں تیری عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے اس کی سزا جانتے ہو یہ بغاوت ہے اور سزا سزائے موت ہے حضرت مدنی نے بغل سے کپڑا نکالا میز پہ بچھایا فرمایا سزا جانتا تھا اسی لیے تو کفن دیوبند سے ساتھ لے کے آیا آآ ہوں آآ موقف نہیں بدلا جس دا نام حسین دے نا تے رکھا گیا اگر وہ موقف نہیں بدلتا علی کا بیٹا بھی موقف آآ آآ نہیں بدلا. حضرت حسین نے یہ کیوں شرط رکھی تھی کہ مجھے واپس جانے دو آگے پپر ناچ رہا تھا فر ناچ رہا تھا تو ان کو آگے بڑھنا چاہیے تھا ان کو واپس یہی خالق دینہ حال ہے جب وہ مولانا حسین مدنی سے جج فارغ ہوا تو ابل آزاد سامنے کھڑے ہیں وہ دوسرے ملزم تو کہتے ابل کلام دوسرا ملزم پیش ہو ابوال چپ ابل چپ ریڈر کہنے لگا حضرت تو بلندا پہ آتے بولو نا بے میں ہے وہاں موجود ہوں مولانا ابوال آزاد بے پرواہی سے کہتے ہیں یہ تو لوگ میرے تکلم خطابت کی وجہ سے مجھے ابل کلام کہہ دیتے ہیں اس نو میرا او نام لےوے جڑا میرے ماں پیو رکھیا. تو لوگ مجھے ابوال کلام کہہ دیتے ہیں اس نے کہا آپ کا کیا نام رکھا گیا کہ احمد مہی اس نے لکھا احمد مہی ولا اسے لکھ لیا قوم سید اسے نکلی پیشہ مولانا آزاد نے فرمایا پیشہ تو بتاتا ہوں لکھو گے اس نے کہا سارا پیچھے لکھتا ہے ہوں تو لکھوں گا کیوں نہیں فرمایا پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت کرنا آہ! موقف نہیں بدلا انگریز کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی حضرت حسین کیا فرماتے یہ واپس جانے دا. آگے کفر ناچ رہا ہوتا تو خدا کی قسم علی کا بیٹا کٹ جاتا واپس تمہارا نمی کیا کہتے جج نے لکھا چھ مہینے قید با مشقت سمجھے ابھی مولوی یہ رکھ جائے گا ہمارے سرگود غریب ایک مولوی تھا مفتی تھا مفتی نام نے آد مفتی ہوں تو وڈا پتوں تھوڑا مفتی نکلتے ہیں ایڈے مفتی ہو گئے ہیں کبھی کسی زمانے میں کوئی مفتی ہوا کرتا تھا تو وہ اس کو میں نے بھی دیکھا ہے مفتی غلام رسول کو وہ غلط فتوے دیتا تھا سارے ملک کے مفتی کہتے ہیں عورت حرام ہو گئی ہو سکا ہے سو روپئے فیس لینی دیا ایک کیس میں پکڑا گیا عدالت میں پیش ہوا جب جج نے سزا سنائی غلط کسی فیصلے پر فتوے پر چھ مہینے قید بابا شکر مفتی غلام رسول عدالت دے وچ کیا مولوی ہے ڈر جائے گا قید چھ مہینے با مشقت اہل ادب آپ میں موجود ہیں اردو دان طبقہ موجود ہے جو جملے مولانا ابوالکلام آزاد نے فصیب بلی خوبصورت کہے تھے انہیں کی زبان میں دوہرانے لگاؤں سنیے گا اور مزہ لیجئے گا وہی جملے جب اسے کہا چھ مہینے قید بامشقت تو مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا جناب اے جتنی حرکت یہ قید لکھتے ہوئے تیرے قلم میں پیدا ہوئی ہے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ قید سن کے اتنی حرکت بھی میرے دل میں پیدا نہیں ہوئی موقع بدل میری ساری تقریر کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بیان کرنے میں اور شہادت حسین کے سنانے میں کوئی ایسا جملہ کوئی ایسی بات نہیں کہ